تیری بہن چلی پھر کہا کیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو اس بچہ کی پرورش کریں تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے کہ اس کی ان کے تیند ہو اور غم نہ کرے اور تو نی ایک جان کو قتل کیا تو ہم نی تجھے غم سے نجات دی اور تجھے خوب جانچ لیا تاو تو کئی برس مدے والوں میں رہا پھر تو ایک ٹھہرائے ودا پر حاضر ہوا اے موسا